السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن اور انالسز آف الگز کی کاروائی کرنے کی خاطر ایک اگزامپل شروع کی تھی اور وہ ایگزیمپل میں نے اس طرح پیش کی تھی کہ فرض کریں آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جو کہ نہ صرف سستی ہو بلکہ تیز بھی ہو سپیڈ کے لحاظ سے ایکسلریشن کے لحاظ سے اور گاڑی چننے کی خاطر میں نے کہا کہ میں آپ کو مختلف گاڑیوں کی قیمتیں اور ان کی رفتار کا معیار جو ہے یہ ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں ان میں سے آپ اپنی جیب کو لحاظ میں رکھتے ہوئے سستی لیکن تیز گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ جو مجھے دس پندرہ یا بیس یا میبی بی سو گاڑیوں کا جو ڈیٹا مجھے ملا ہے اس میں سے میں وہ سلیکشن کیسے کروں اس کو ہم نے ایک میتھمیٹیکل پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیا تبدیل کر دیا وہ میتھمیٹیکل پرابلم کچھ یوں بنی کہ فرض کریں آپ کے پاس ٹو ڈائمینشنل اسپیس ہے اب آپ یوں کیجیے کہ گاڑیوں کی رفتار اور ان کی قیمتوں کا ڈیٹا لیں اور ان سے ٹو ڈی اسپیس میں پوائنٹ بنائیں ہر پوائنٹ ایک کار کے لیے ہوگا جس میں سے ایکس جو ہے وہ اس کی سپیڈ کی ویلیو ہوگی اور وائی جو ہے وہ اس کی قیمت کا نیگیٹو سا ہوگا اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ وائی ویلیو جو رقم آپ کی جیب میں باقی بچ جائے گی اگر آپ ایک کار خریدتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو وائی ویلیو آپ کی جیب میں بچی ہوئی رقم کے برابر ہوگی اب آپ ان تمام کاروں کا ڈیٹا لے کے ان کو ایکس وائی کوآڈنیٹس میں کنورٹ کر کے این پوائنٹس جس میں این جو ہے وہ نمبر آف کارز ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس بیس کاروں کا ڈیٹا ہے یا پچیس یا اس سے زیادہ تو اتنے ہی ٹو ڈی سپیس میں آپ کے پاس پوائنٹس بنیں اور ان پوائنٹس کے ایکس اور وائی کوآڈنیٹس ہیں اس سے پھر ہم نے ایک پرابلم بنائی جس کو ہم نے کہا کہ یہ 2D ڈی میکسمل پرابلم اب ہم سالو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یوں کہ ان تمام پوائنٹس کو اب ہم آپس میں کمپیئر کریں گے اور کمپیرزن کچھ یوں ہوگا کہ اگر ایک پوائنٹ پی ہے جس کا x اور y کوڈنیٹ ہے اور ایک پوائنٹ کیو ہے جس کا بھی x اور y کوڈنیٹ ہے اور ان کے کمپیرزن میں اگر پی کا ایکس کوآرڈنیٹ کیو کے ایکس کوآرڈنیٹ سے چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ پی کا وائی کوآڈنیٹ پی کیو کے وائی کوآڈنیٹ سے چھوٹا ہے تو ہم کہیں گے کہ کیو جو ہے وہ پی کو ڈومنیٹ کرتا ہے اب آپ یہ ساری سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کے ان پہ یہ کمپیرزن اگر کریں تو آخر میں کچھ پوائنٹس نکلیں گے جو کہ کسی اور پوائنٹ سے ڈومنیٹڈ نہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ میکسیمل سیٹ بن جائے گا اور کاروں کے نسبت سے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ سستی اور تیز گاڑیوں کے بارے میں اب آپ کو ڈیٹا فلٹر کر کے مل گیا اب ان میکسیمل پوائنٹ میں سے پوائنٹس میں سے جو سب سے سستی گاڑی ہے وہ آپ چاہیں گے کہ لے لے یا مے بھی آپ سوچیں گے کہ چلو اگر ذرا سی مہنگی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ایز لانگ ایز کی اس کی اسپیڈ جو ہے وہ مزے ہو یعنی کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو آئیے اب ہم کچھ سلائیڈس کی مدد لے کے اس پرابلم کو میتھمیٹیکل ڈسکرپشن سے ایک الگمک فارم میں لے کے جاتے ہیں درمیان میں میں کچھ سلائڈیں آپ کو دکھاتا رہوں گا جس میں کچھ تفصیل جو ہے اس پرابلم کے بارے میں وہ واضح ہوگی جب یہ ایلگردم بن جائے گا تو پھر ہم اس کے انالیس کی طرف جائیں گے یعنی کہ ڈیزائن کے بعد انالس تو آئیے یہ میں آپ کو ایک سلائڈ پہلے دکھاتا ہوں جس میں کہ اس پرابلم کی ڈیفینیشن میتھمیٹکل ڈیفینیشن میں دوبارہ پیش کرتا ہوں یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی ٹو ڈائمینشنل میکسما گیون اٹ آف پوائنٹس فی P1, P2, PN یہ وہ اب ٹو ڈی میں پوائنٹس ہیں جو کہ آپ ذہن میں آپ کاروں کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کہ این کارز ہیں اور یہ ان کی قیمت اور ان کی اسپیڈ کی خاطر یہ پوائنٹس ہم نے بنائے اب ان میں سے ہم نے کرنا یہ ہے آؤٹ the set of آف میکسمم پوائنٹس آف is دز دوز پوائنٹس فی آئی سچ dominated by any other point of بھی یہ ہوئی اب وہ میتھمیٹیکل پرابلم اس کی فارمولیشن اور یہ کہ ہم اس الگردم سے یا جو ایلگردم ہم بنائیں گے اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس اگلی سلائڈ کو دیکھیے یہاں پہ اب میں نے گرافکلی وہ ٹو ڈائمینشنل space آپ کو دکھائی ہے جس میں یہ کوڈینیٹس ہیں جو کہ سرکلس کے ذریعے میں نے دکھائے ہیں اور ہر سرکل کے ساتھ میں نے پرنتھس میں کوڈینیٹس ایکس اور وائی ویلیوز دکھائی ہیں جو کہ اس کی سپیڈ اور وائی ویلیو جو رقم آپ کی جیب میں باقی بچتی ہے یہ وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اگر یہ الردم یا جو بھی ہم کاروائی کرتے ہیں اس سے نتیجہ صحیح حاصل ہوگا دیکھیے یہ جو چار پوائنٹس جن کو میں نے یہ ڈاٹڈ لائن سے جوڑا ہوا ہے یہ ڈاٹڈ لائن اصل میں ہماری پرابلم کا حصہ نہیں یہ صرف ایک چیز واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو چار پوائنٹس ہیں جن کے کوڈنیٹ سیون تھرٹین بارہ بارہ چودہ دس اور پندرہ سات ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ دوسروں کو ڈومنیٹ کرتے ہیں اور کوئی پوائنٹ ان کو ڈومنیٹ نہیں کرتا اور یہ اب ہمارا میکسمل سیٹ جو ہے وہ بن گیا یہ تو ہماری پرابلم کی ڈسکرپشن دونوں الفاظی اور گرافکلی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تو اب معاملہ یہ کہ بھئی یہ جو چار پوائنٹس تھے جن کو میں نے کہا کہ یہ میکسمل سیٹ ہیں یہ کیسے نکلیں گے یا کیسے ہم ان کو حاصل کریں گے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہم نے حاصل کرنے ہیں لیکن یہ اب کیسے کریں یہ چھوٹی سی مثال سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میں ہاتھ سے بھی کر سکتا ہوں اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے لیکن میں آپ کو یہی پرابلم اگر ایک ہزار یا ایک لاکھ پوائنٹس کے ساتھ دے دو یا اس سے بھی زیادہ تو پھر آپ سوچئے کہ یہ جو اف کمپیرزن ہے یہ اگر آپ کو خود کرنا پڑ گیا چاہے آپ کاغذ پینسل بھی استعمال کر لیں تو کاروائی کافی لمبی اور دقت طلب ہوگی تو آئیے اب ہم اس ایلگریدم کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے پھر میں ایک چیز دہرا دوں کہ جب ہم ایلگردم بنا رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں کیا سوچ ہوگی جس کی بنا پہ ہم وہ الگوریتم بنائیں گے یہ میں نے اگلی سلائیڈ میں کچھ یوں پیش کیا ہے آور ڈسکرپشن آف دا پروبلم از ایٹ اے فیئرلی میتھمیٹیکل لیول وی ہیو انٹینشنلی ناٹ ڈسکسڈ ہاؤ دا پوائنٹ آر ریپرزینٹ وی ہیو ناٹ ڈسکسڈ اینی ان پٹ اور آؤٹ پٹ فارمیٹس We have avoided programming and other software issues. یہ چار پوائنٹس جو ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس پرابلم کا حال ڈھونڈیں گے لیکن ہم فی الحال پروگرامنگ لینگویج یا کمپیوٹر یا کمپائلر یا یہ کہ ہم سی ان سی آؤٹ کریں گے یا جاوا استعمال کریں گے تو اس کی ان پٹ کیسے ہوگی وہ کریں گے اور جو باقی سافٹ ویئر ہیں ان کو ہم فی الحال کنسڈر نہیں کریں گے یہ میں نے چار باتیں یہاں پہ لکھی ہیں اب اگر آگے چلیں تو اب میں آپ کو اس ایلگردم کی طرف لے جا رہا ہوں اور اس ایلگردم کا میں نے فی نام رکھا ہے بروٹ فورس ایلگردم بروٹ فورس یعنی کہ زور بازو سے میں اپنے زور سے بس اس کو کرنے کی کوشش کروں گا میرے ذہن میں شاید وہ آپٹیمل یا ایفیشنٹ ایلگردم ذہن میں نہیں ہے خیر یہ ہے اب اس ایلگردم طرف اور وہ یوں کہ let p equal p1 p2 through pn be the initial set of points یہ تو ہمارا وہ set ہوا for each point pi test it against all other points pj if pi is not dominated by any other point then output it پہلی سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے وہ سیٹ ہے لیکن یہ دوسری اور تیسری سٹیٹمنٹ کو دیکھیے یہی ہمارا اب ایلو بنتا نظر آ رہا ہے کہ ہم دو پوائنٹس لیں گے پی آئی اور پی جے اور ان کو کمپیر کریں گے یہ وہی پی اور کیو والا کمپیرزن ہے یہاں پہ کیو کی جگہ اب پی جے آ گیا ہے اور پی کی جگہ پی آئی آ گیا ہے اور کمپیرزن جب ہم نے کیا تو اگر پی آئی از ناٹ dominated by any other پوائنٹ دین آؤٹ پوٹ یہ تو تھی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن اور کیا کاروائی ہم کرنا چاہتے ہیں آئیے اب ہم ایک الگردم بناتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ماڈل آف کمپیٹیشن بنایا تھا رینڈم ایکسیس مشین کا تو ایک لحاظ سے ہمارے پاس ایک جنیرک کمپیوٹر موجود ہے اگر ہم ایک جینیرک لینگویج بھی بنا لیں تو ہم یہ الگردمس جو ہیں اس کو ایک سوڈو لینگویج کے پروگرام کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کار میں یہ کہتا چلایا ہوں کہ بھائی یہ الگردمس جو ہیں ان کو ہم نے پروگرام کی فارم دینا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے ہم مشین کا لحاظ اتنا نہیں رکھتے لینگویج کا لحاظ نہیں رکھتے لیکن کچھ ایسی ترکیب استعمال کریں کہ جو بھی الگردم ہم بنائیں اس سے ظاہر ہو کہ اس میں پروسیجر کیا ہے یعنی کہ وہ اسٹیپس کیا ہیں جن کی بنا پہ یہ الگردم چلے گا تو ایک سوڈو لینگویج جو کہ میں فارملی انٹروڈیوس تو نہیں کروں گا البتہ جیسے آپ یہ الگریدمس ابھی اور بعد میں دیکھیں گے اس لینگویج کے کانسٹرپس آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائیں گے بلکہ ہم اس طرح کی لینگویج پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں یا آپ نے دوسرے کورسز میں یہ لینگویج دیکھی ہے تو آئیے اب میں آپ کو یہ جو ہم نے میتھمیٹکلی ڈسکرائب کیا کہ پرابلم کیا ہے اور ہم اسے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سوڈو لینگویج لائک پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس یہاں پہ اب ایک فنکشن کہہ لیں یا ایک پروسیجر کہہ لیں جس کا نام میکسما ہم N جو نمبر آف پوائنٹس ہیں اور یہ پوائنٹس خود جو ہے پی فارم میں دے رہے ہیں اور دیکھیے پی جو ہے وہ ون سے لے کے N تک میں نے کہا ہے. اس میں وہ 2D سپیس کے پوائنٹس ہیں ایلگ میں سب سے پہلے ایک فور ہے جو آئے کو ون سے لے کے این تک لے کے جائے گا اور یہ جو ڈو اسٹیٹمنٹ ہے یہاں سے اب اس فور کی باڈی یعنی کہ فور کے اندر کیا ہونا ہے وہ شروع ہوگا یہ اسٹرکچر آپ کو بار بار نظر آئے گا تو یہ آپ دیکھ لیجیے ڈو کے فوراً بعد جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے ایک بولین کو میکسمل اکویل تھرو کہا دیکھیے میں نے اب وہی بات بولین ڈیکلریشن آپ کو اوپر نظر نہیں آ رہی میں نے صاف کہہ دیا کہ بھئی میکسمل کوئی بولین ہے جس کو میں نے ٹرو اسائن کی اس کے بعد ایک اور لوپ شروع ہو رہا ہے جے جو کہ 1 سے n تک جائے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ فور لوپ باہر والا آئے اور اندر والا j اس کو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے خیر وہ مقصد اب آگے نظر آ رہا ہے جو اندر والا فور لوپ جے والا ہے اس کی ڈو کے آگے اگر دیکھیں تو اب یہ وہ اف اسٹیٹمنٹ یہ وہی ڈومینیشن والی اب آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے کہ اگر i is not equal to j یعنی کہ ہم دو ڈفرنٹ پوائنٹ کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں اینڈ اور پھر یہ اینڈ کے اندر وہ سارا ایکسپریشن کہ پوائنٹ پی آئی کا ایکس کوآرڈیٹ اگر پوائنٹ پی j کے ایکس کوآڈینیٹ سے چھوٹا ہے اینڈ پی آئی کا وائی کوآڈیٹ جو ہے وہ پی جے کے کوڈنیٹ سے وائی کوڈنیٹ سے چھوٹا ہے تو دین میکسمل ایک بریک اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پی آئی ہے اس کا ایکس اور وائی دونوں جو ہے وہ پی جے ڈومنیٹ کر رہا ہے اور اس بنا پہ یہ پی آئی جو ہے یہ تو میکسیمل نہیں ہے اور یہ میں بریک کر جاتا ہوں ان for loop سے بھائی اب آگے جانے کا فائدہ کوئی نہیں پی آئی جو ہے ایک ایسا پوائنٹ پی جے ملا کہ پی جے اس کو ڈومنیٹ کر رہا ہے تو باقی فور لوپ چلانے کا فائدہ نہیں یعنی کہ باقی جے والا فور لو البتہ اگر یہ جے والا لوپ جو ہے یہ ون تھرو این چلتا ہے اور پی آئی ایسا نکلتا ہے کہ کوئی پی جے اس کو ڈومنیٹ نہیں کرتا تو میکسمل جو بولین ہے وہ ٹرو ہی رہے گا اور ہم جب فور لوپ سے باہر نکلیں گے تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اف میکسمل equal true then آؤٹ pi یعنی کہ یہ جو pi ہے یہ میکسیمل سیٹ کا ایک حصہ ہے یہاں سے پھر ہم واپس i والے فور لوپ میں جائیں گے i انکریمنٹ ہوگا لٹ سے اس کی اگلی ویلو 2 ہے پھر وہی میکسیمل equal true اور پھر وہی فور جے والا لوپ جو ہے یہ اب چلے گا اور ایک نیا پی آئی جو ہے وہ سارے پی جے کے ساتھ کمپیرزن اس کا ہوگا اس ایلبردم کو اگر آپ اس سوڈو لینگویج میں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سی پلس پلس یا کسی لینگویج کی ضرورت محسوس ہوتی نظر نہیں آتی جہاں تک اس البریدم کو سمجھنے کا تعلق ہے کہ یہ کر کے رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے جہاں تک کیوں کی بات ہی؟ یہ تو ہمارا وہ ڈیزائن ہے جو کہ دیکھیے ہم نے پرابلم کو میتھمیٹکلی پہلے فارمولیٹ کیا پھر اس میں سے ہم نے ایک اسٹریٹجی سوچی کہ اس کو کیسے حل کریں گے اس کو ہم نے نام بھی دے دیا کہ وہ بروٹ فورس اسٹریٹجی ہوگی پھر اس کو ہم نے ایک سوڈو کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک سوڈو پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے ایک آلموسٹ پروگرام کی شکل دے دی جس کو دیکھ کے خاص طور پہ اگر آپ کو پروگرامنگ کا تجربہ ہے تو آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر فور لوپس ہیں اور ایک ارے ہے اور ارے کے i اور j ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم باری باری آپس میں کمپیر کرتے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں ڈومینیشن نظر آتی ہے وہاں پہ ہم وہ پی کو نکال کے پرنٹ کر دیتے ہیں یہاں تک کاروائی جو ہے یہ اب ہمارا ساتھ دیتی رہے گی یعنی کہ ہم آئندہ بھی جب ایک ایلگردم ڈیزائن کریں گے تو اس کو اسی طرح سوڈو کوڈ کی فارم میں لے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس سوڈو کوڈ کو آپ یا اس فنکشن کو آپ ایکسی بھی کر سکتے ہیں البتہ یہ کسی کمپیوٹر میں ڈال کے ایکسیکیوشن تو اس کی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ اس کو ابھی ہم نے سی پلس پلس کی فارم میں نہیں لکھا البتہ جیسے کہ آپ پروگرامنگ اور دوسرے کورسز میں کرتے رہے ہیں کہ جب آپ کا پروگرام سی پلس پلس میں ٹھیک نہیں چلتا تھا تو آپ اس کو ہینڈ ایکسیکیوٹ کرتے تھے یعنی کہ ہاتھ سے چلاتے تھے یہ کاروائی آپ اس الگریدم پہ بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ ہم آئندہ الگریدمس کے ساتھ کریں گے یہ الگریدم میرے خیال میں کافی سمپل سا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے البتہ چند تصویری خاکوں سے ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھتے چلیں کہ یہ کمپیرزن جو ہے میکسمل سیٹ کی جانب ہمیں کیسے لے کے جاتا ہے تو یہ چند سلائڈ دیکھیے میں میں وہ کس طرح سیون تھرٹین اور ٹویلو ٹویلو جو ہے یہ دو پوائنٹ اس کو ڈومنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایکس کوارڈنیٹ کے حساب سے بھی یہ چھوٹا ہے اور وائی کوارڈنیٹس کے حساب سے بھی یہ چھوٹا ہے فورٹین ٹین جو ہے البتہ وہ ایکس کے حساب سے بڑا ہے لیکن وائی کے لحاظ سے چھوٹا ہے لیکن شرط یہ تھی کہ اگر ایک پوائنٹ کسی دوسرے پوائنٹ سے ڈومینیٹ ہو گیا تو پھر وہ میکسیمل سیٹ کا حصہ نہیں ہوگا اور چونکہ فور الیون سیون تھرٹین اور ٹویلو ٹویلو کی بنا پہ ڈومنیٹ ہو چکا ہے تو یہ اب میکسمل سیٹ کا حصہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے اس میں پوائنٹ نائن جو ہے وہ دیکھیے کہ کون سے پوائنٹس اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے بارہ بارہ ایک پوائنٹ ہے 14-10 دوسرا پوائنٹ ہے آگے چلیے پوائنٹ سیون کو دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ نہ صرف 7-13, 12-12, 14-10, 15-7 یہ جو چار پوائنٹس ہے یہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 9-10 جو ہے جو کہ درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ بھی سیون سیون کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو ایونچلی ہمارا یہ البردم اگر ہم اس کو ہاتھ سے چلائیں یا کمپیوٹر پہ سی پلس پلس میں یا جاوا میں یا کسی اور پروگرامنگ لینگویج میں لکھ کے چلائیں تو اندرونی طور پہ یہ کاروائی ہو رہی ہوگی اور جس کا نتیجہ آخر میں کیا حاصل ہوگا وہ اب اس اگلی سلائڈ کو دیکھیے جو کہ میں شروع میں آپ کو دکھا رہا تھا یہاں پہ اب وہ میکسمل سیٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے صرف وضاحت کے لیے یہ ڈاٹڈ لائنس سے ان چار پوائنٹس کو جوڑا ہے جو کہ میکسیمل سیٹ کا حصہ تو نہیں بس صرف یہ ظاہر کر رہی ہے یہ لائنیں کہ 7-13, 12-12, 14-10 اور 15-7 یہ جو چار کوآرڈنیٹس ہیں ٹو ڈی اسپیس میں یہ اب میکسیمل سیٹ کا حصہ ہیں اور اگر یہ چار کاریں ہیں تو اب آپ ان چار کاروں میں جو آپ کی پسند ہے اس کو چن لیجئے اور وہ یوں کہ جو ایکس کوآرڈنیٹ ہے وہ اس کی سپیڈ ہے اور جو وائی کوآڈنیٹ ہے یہ وہ رقم ہے جو آپ کی جیب میں باقی رہتی ہے اب آپ سوچئے کہ آپ کیا زیادہ رقم بچانا چاہتے ہیں یا آپ زیادہ سپیڈ چاہتے ہیں لیکن اب آپ سارے پوائنٹس کو نہیں دیکھیے صرف ان چار کو دیکھیے بکیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے تیز ترین کار ہو اور جیب میں پیشہ کم پیسے رہ جائیں تو ففٹین سیون والی لے لیجیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی, تیز بھی ہو لیکن میری جیب میں پیسے بھی زیادہ بچیں تو پھر ٹھیک ہے سیون تھرٹین لے لیجیے خیر یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں وہ فیصلہ مجھے یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں اب تک ہم دو سٹیجز مکمل کر چکے ہیں ایک ہم نے پرابلم کو لے کے اس کی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن بنا کے اس سے ہم نے ایک ایلگر کو الگریدم کو ڈیزائن کیا ڈیزائن پہلے ہم نے اسٹریٹجی سوچی کہ وہ ایلگردم یا یہ پرابلم ہم حل کیسے کریں گے یعنی کہ وہ جو ایک کی ایلیمنٹ ہے وہ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم نے طے کیا کہ کریں گے کیا ہم جب یہ طے پایا تو پھر ہم نے ایک سوڈو کوڈنگ لینگویج سوڈو پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے ایک البریدم بلکہ ایک فنکشن لکھی جس کو ہم ہاتھ سے چلا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کسی حد تک چلایا بھی جس کے نتیجے میں اب ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پرابلم میں وہ ہمیں مل رہی ہے اب آتے ہیں جو آخری اسٹیج ہے ہماری ساری کاروائی کی اور وہ ہے انالسز انالسز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک ہے رن ٹائم اینالیس اور دوسرا ہے سپیس یوٹیلائزیشن کمپوننٹ یعنی کہ ایک ایلگردم جو ہے یہ اگر چلے تو کس رفتار سے اور کتنی جلدی اختتام تک پہنچے گا دوسرا اگر یہ الگردم میں کسی کمپیوٹر میں چلاؤں تو اس کو کتنی میمری درکار ہوگی لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ تو میں کسی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لینا چاہتا ہوں نہ میں کسی ریل کمپیوٹر کا سہارا لینا چاہتا ہوں تو اب یہ ایکسیکیوشن ٹائم جو ہے یا رننگ ٹائم جو ہے یہ پھر کیسے پتا چلے گا میں یہ سوڈو پروگرام لے کے کسی کمپیوٹر میں ڈال دوں وہ تو بالکل نہیں چلے گا سی پلس پلس کمپائلر کو میں نے اگر یہ پروگرام دیا یہ سوڈو لینگویج جو ہے ہماری تو وہ تو سمپلی کہے گا کہ اس میں تو بہت سارے سنٹیکس ہیں تو چلنا کیا وہ تو بالکل کمپائلر کی اسٹیج سے نہیں آگے چلے گا تو پھر کیا, کیا جائے یہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے انالیسز جو ہیں وہ بھی میتھمیٹیکل نیچر ہوں گے اور یوں سمجھیے کہ ہمیں صرف کاغذ اور پینسل کی ضرورت ہوگی یہ کاروائی کیسے ہوگی اب آئیے اس کی جانب پیش رفت کرتے ہیں اور میں آپ کو اس سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جہاں سے ہم اب اس کی جانب یعنی کہ ڈیزائن تو ہمارا ہو گیا کی جانب چلتے ہیں تو اس سلائڈ کی جانب دیکھیے مین پرپز آف آور میتھ میٹیکل اینالسز ول یعنی میمری ریکوائرڈ بائی جو غور طلب بات کہ دیکھیے میں نے انالیسز کے ساتھ پہلے لفظ میتھمیٹکل لفظ لگا دیا ہے کہ ہم میتھمیٹکلی ڈیٹرمن کریں گے انالسس کر کے کہ اس الگریدم کا ایکسییکیوشن ٹائم کیا ہوگا اور ساتھ ہم اس کی اسپیس ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو ہم اسٹیمیٹ کریں گے یا اس کو کیلکولیٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ الگریدم اگر ہم کسی کمپیوٹر کی میموری میں ڈالیں ڈیٹا کے لیے اور کوڈ کے لیے بلکہ ایکچولی ڈیٹا کے لیے کتنی میمری ریکوائرڈ ہوگی ہمارا ایلگر جو ہے وہ ایک سوڈو پروگرام لینگویج میں ہم نے لکھ لیا اب نہ تو ہم اس کو سی پلس پلس میں کنورٹ کر رہے ہیں نہ ہم اس کو کسی ریئل کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں تو پھر اس کا ایکسیکیوشن ٹائم ہم کیسے میجر کریں گے یہاں پہ اب یاد کیجیے ہم نے ایک ماڈل آف کمپیوٹیشن بنایا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ بالکل یا تقریباً ایک ریل کمپیوٹر کی طرح ہے یعنی کہ اس میں میموری بھی ہے ہاں ضرور یہ بات تھی کہ میمری جو ہے وہ انفینٹ ہے اس کے اندر ایک سنگل پروسیسر بھی ہے جو کہ آپ کے کامن اریتھمیٹک آپریشن اور بولین آپریشنس اور اسائنمنٹ یہ بھی کرتا ہے اب اگر یہ مشین آپ کے سامنے ہے میبی فیزیکلی فزیکلی نہیں لیکن ورچولی ہے آپ کے پاس ایک پروگرام بھی ہے جو کہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں نہیں لیکن ہے تو صحیح وہ پروگرام آپ کو بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الگردم جو ہے یا یہ سوڈو کوڈ یا سوڈو لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ ہے یا فنکشن ہے یہ کیا کر رہی ہے اب آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اس پروگرام کو اب ہم ہاتھ سے اگر ایکسی کریں تو اسٹیپس تو ہم سارے اس کے ایکسی کر لیں گے البتہ ٹائمنگ کا اب کیا کیا جائے کیا میں یہ کروں کہ اپنے سامنے ایک گھڑی رکھ لوں اور دیکھوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اگر اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اور ذہن میں وہ ایک جو میری ماڈل مشین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پروگرام کو میں چلاتا ہوں تو کتنا وقت درکار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر فرض کریں آپ کو تھکاوٹ ہے تو شاید آپ یہ پروگرام آہستہ چلائیں اور اگر آپ تر تازہ ہیں صحت کے لحاظ سے تو پھر شاید یہ پروگرام تیز چلائیں اور اگر کسی اور شخص کو دیں شاید وہ اسے اور تیز چلا دیں تو اس الگم کا ایکسییکیوشن ٹائم ہم کسی کی ذہنی قوت کے حساب سے اور سامنے گھڑی رکھ کے تو شاید میجر نہ کر سکے ہمیں اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا ہم کمپیوٹر پہ اس کو چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں ہم اس کو سی پروگرام یا سی پلس پلس کا پروگرام بنا کے اس کو ایک ریئل کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سی پی یو سے کلوک ٹائم لے سکتے ہیں کہ ایک فنکشن جو ہے اس نے کتنا ایکسیکیوشن ٹائم یا سی پی یو ٹائم لیا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن میتھمیٹکل analysis کے مطابقت سے ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کریں اس کے لیے اب یہ اگلی سلائڈ کی جانب دیکھیے ٹو میجر the رننگ ٹائم of the بروٹ فورس ٹو ڈی میکسما we could count the number of steps of the سول اک در آر ایکسیکوٹیڈ اور count the number of times اینڈ element of پی is ایکسڈ اور the number of کمپیرزنس دیر آر یہ اب تین چیزیں ہیں جو کہ اس algorithm کے بارے میں کچھ counting کی بات کر رہی ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں نمبر آف سٹیپس اب دیکھئیے سوڈو کوٹ کے اندر ہمیں سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اس میں اسائنمنٹ بھی ہے اس میں وائل لوپ سٹیٹمنٹس بھی ہیں اس کے اندر اس سٹیٹمنٹ بھی ہے تو ان کو اگر میں سٹیپس کہوں تو یہ بھی میں گن سکتا ہوں دوسرا اس کے اندر میرے پاس وہ پی اری بھی ہے جس کے اندر میرے پوائنٹس ہیں اور میں پی آئی اور پی جے یہ دو ایلیمنٹس جو ہیں ان کو میں لیتا ہوں اور ان کے میں کرتا ہوں تو یہ ہوا وہ ایکسس یعنی کہ کرے ایک ایکسس پھر اس کے اندر بولین ایکسپریشنز بھی ہیں ایک تو وہ اف سٹیٹمنٹ کا بولین ایکسپریشن اور دوسرا یاد رہے فار لوب کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ فور لوپ چل رہا ہے یا کہ اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا یہ جو تین زاویے ہیں ان کو اگر میں کہوں کہ آپ اس الگریدم یا اس سوڈو کوڈ کو دیکھ کے ان پہ اپلائی کریں تو میرے خیال میں آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہوگی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس کتنی ہے کتنی دفعہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ فور لوپ کے اندر ہیں اس کے اندر ارے ایکسس بھی ہے اور سکیلر ایکسس بھی ہے یعنی وہ یاد ہے میکسیمل ایکول ٹرو اس میں میکسیمل جو ہے وہ ایک لوکیشن ہے بے شک آپ کے سامنے وہ ایک ورچوئل کمپیوٹر یا ایک ریم کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے لیکن اس کی بھی میمری لوکیشنز ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں یہ تین چیزیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم اب ایک الگردم کا ایکسییکیوشن ٹائم نکال لیں گے البتہ یہاں پہ تھوڑی اور باتیں رہ گئی ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر کچھ پرائمرز ایسے لگتے ہیں کہ وہ الگریدم خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا بلکہ اس کو دیے جاتے ہیں اور وہ اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں سوڈو کوڈ میں بے شک ہو میکسمل تو اس کو ہم نے دو پرامرز بھیجے تھے ایک تھا n یعنی کہ نمبر آف پوائنٹس اور پھر خود وہ پوائنٹس ان کی بنا پہ بھی اس ایلگردم کا جو ٹائم ہے وہ چینج ہو سکتا ہے بے شک آپ اس کو اب سی پلس پلس کی صورت میں بھی لے جائیں ذہنی طور پہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر n زیادہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ یہ زیادہ ٹائم لے گا اور پھر وہ ڈیٹا پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہ باتیں اب میں اس سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں دا رننگ ٹائم ڈپینڈ اپان دا ان پٹ سائز دیر از اب یہاں پہ میں نے لفز ان پٹ استعمال کر لیا میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک فنکشن ہے جس کی ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ n ہے اور اگر اس کی ویلو اس وقت سمپلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک یہ فنکشن بنی ہو یا نہ بھی ہو کسی فنکشن کا حصہ ہو سکتی ہے N کی ویلیو جب تبدیل ہوگی اگر زیادہ ہوگی تو صاف لگ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ٹائم درکار ہوگا اور اگر چھوٹی ہے تو کم ٹائم دوسری بات ڈفرنٹ ان پٹس آف دا سیم سائز میں ریزلٹ ان ڈفرینٹ رننگ ٹائم اور وہ میں نے اس طرح واضح کی ہے فار ایگزامپل Breaking out of the inner loop in the brute force algorithm depends not only on the input size of P but also on the structure of the input یہ پوائنٹ ذرا دوبارہ دیکھیے کہ انر لوپ جو ہے وہ جو جے والا لوپ ہے اس میں ہم کتنی دیر رہتے ہیں یہ صرف این پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کیونکہ دیکھیے جے والا لوپ ون سے این تک تو ہے لیکن یاد ہے اس کے اندر وہ ایک بریک اسٹیٹمنٹ تھی اور وہ بریک سٹیٹمنٹ کب چلتی ہے اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ کیا تھی یاد ہے وہ اف سٹیٹمنٹ جس سے ہم نے وہ ڈومیننس ٹیسٹ کی تھی کہ پی آئی اور پی جے کو کمپیر کرو یعنی کہ اس کے ایکس اور وائی کوڈنیٹس جو ہیں ان دونوں کو کمپیر کرو اور اگر پی آئی کے ایکس اور وائی دونوں جو ہیں وہ پی جے کے ایکس اور وائی سے چھوٹے ہیں یا ایون برابر ہیں تو اس لوپ سے نکل جاؤ اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہر دفعہ جے جو ہے وہ ان تک چلے گا اور یہ بریک ایکسیکیوٹ ہو سکتی ہے ایسا تو نہیں ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی آئی اور پی جی کی ویلیو کیا ہے اور یہ ویلیو جو ہے آپ اس کا فیصلہ نہیں کر رہے یہ تو آپ کے ایلگر کو دی جا رہی ہے یعنی کہ یہ تو ان پٹ ہے اس ان پٹ کی بنا پہ یہ جو لوپ ہے یہ کبھی تھوڑا چل سکتا ہے کبھی درمیانہ درجے تک چل سکتا ہے اور کبھی یہ آخر تک چل سکتا ہے یہ آپ کہہ نہیں سکتے یہ جو معاملہ ہے کہ ایلبردم کا ایکسیکیوشن ٹائم نہ صرف اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یعنی کہ اس میں اسٹیپس کیا انوالوڈ ہیں اس میں ایکسس کیا ہو رہا ہے مے اس کے اندر کمپیرزن کیا ہو رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ انپٹ سائز پہ اور نیچر آف انپٹ پہ یعنی کہ ویلو آف n اور وہ ڈیٹا ہے کیا یہ میرے خیال میں آپ دوسری جگہوں پہ دیکھ چکے ہیں کہ بعض کا وہی پروگرام جس میں ڈیٹا ویلیوز سو تھی لٹ سے وہ 1 منٹ میں چلا لیکن آپ نے ڈیٹا کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج کر دی ان کا نمبر سو ہی رہا اب وہ پانچ منٹ لیتا ہے تو یہ کیسے ہوا خیر جیسے کہ میں نے کہا یہ ان پٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جو چیز جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا میتھمیٹیکل انالیسز جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ یا ان پٹ جو ہمیں مل رہی ہے اس کی بنا پہ اس الگردم کی پرفارمنس کیا ہوگی یہ معیار مقرر کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ اس الگریدم کا بیہیویئر ایسی اگر صورتحال ہو یعنی کہ n کی ویلیو یہ ہے اور نیچر آف ڈیٹا یہ ہے تو پھر یہ الگریدم کتنا ٹائم لے گا یا یہ کہ n کی value یہ ہے اور نیچر آف ڈیٹا یہ ہے تو پرہیپس آن ایوریج یہ کتنا ٹائم لے گا یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اب میں انٹروڈیوس کچھ یوں کرتا ہوں کہ الگریدمس کے ساتھ ہم رننگ ٹائم کی مطابقت سے کہیں گے کہ اس الگریدم کا ورس کیس ٹائم ایوریج کیس ٹائم بیسٹ کیس ٹائم ایکسپیکٹڈ ٹائم یہ ساری اصطلاحات ہیں جو ہم بار بار استعمال کریں گے بلکہ ہم اب ان کی ویلوز نکالا کریں گے اور یاد ہے ڈیٹا اسٹرکچرز میں میں نے یہ ٹرمز استعمال کی تھیں لیکن اس وقت میں نے نہ تو ان کی ڈیفینیشن بتائی تھی اور نہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آخر یہ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں تو آئیے اب یہ دونوں باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو ان ٹرمز کو ڈیفائن کریں اور پھر کہ ان کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیس ٹائم اس کی خاطر اس سلائڈ کی جانب آئیے بلکہ اگلی دو سلائڈ کی جانب آئیے ٹو کرائٹیریا فار میجرنگ رننگ ٹائم یعنی کہ ہم دو معیار استعمال کریں گے رننگ ٹائم کو میجر کرنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے پہلا ورس کیس ٹائم ورس کیس ٹائم از دا میکسمم رننگ ٹائم اوور آل لیگل ان پٹس آف سائز کے اس ٹائم سے کچھ یوں لگتا ہے کہ اگر میں اس الگریدم کو چلا ہوں تو یعنی کہ جیسے سب سے برا ٹائم یعنی کہ اگر ٹائم میں ایسٹیمیٹ کرتا ہوں مے بی ایک ریل کمپیوٹر پہ چلا کے تو فرض کریں ان کی ویلو ہزار ہے یا مے بی دس ہزار ہے تو کبھی تو ایلگردم ایک منٹ میں لی چل گیا کبھی وہ تین منٹ میں کبھی پانچ میں اور اس طرح وہ ایک اور پانچ منٹ کے درمیان ہی اس کا ٹائم آتا رہا جیسے کہ جیسے میں نے ڈیٹا چینج کیا n کی ویلیو میں نے وہی رکھی البتہ کافی دفعہ یہ کاروائی کرنے کے بعد کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ پانچ منٹ والا معاملہ جو ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں یہ لے رہا ایل یعنی کہ یہ پانچ جو ہے یہ اس کا ورس کیس ٹائم ہے یہاں پہ میں نے پھر کہہ دیا کہ آپ ایک ریئل کمپیوٹر پہ اس کو چلا کے دیکھیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر یہ ورس کیس ٹائم ہم نکالیں گے کیسے کچھ اس کی ڈیفینیشن کی تو سمجھ آ گئی اس کو کیسے نکالیں گے تو آئیے اب اس کی میتھمیٹکل ڈیفینیشن بھی سامنے رکھتے ہیں اس کے لیے یہ اگلی سلائڈ دیکھیے ورس کیس ٹائم کی اب ڈیفنیشن لیٹ آئی ڈینوٹ این ان پٹ انسٹنس میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ ان پٹ انسٹنس کا مطلب کیا ہے لیٹ یہ جو اور بار میں نے آئی کے ارد گرد لگائی ہیں ڈی نوٹ اٹس لینتھ اینڈ ٹی آئی ڈی نوٹ دا رنگ ٹائم آف دا ایلبردم آن ان پٹ آئی دین ٹی ورسٹ of ا گون ویلو آف این از دا میکسم جبکہ آئے کا جو سائز ہے وہ ہے n دوبارہ ان ٹرمس کو دیکھ لیجئے میں ابھی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں اس کے بعد لیکن آئے جو ہے وہ ایک ان پٹ انسٹنس ہے جو اور آئے اور بار یہ میں نے لائنوں کے درمیان i لکھا اس کا مطلب ہے اس کی لینتھ ٹی آئی دا رنگ ٹائم آف ایلگردم آن ان پٹ یعنی کہ انسٹنس ہے دین یہ اب اس کی ڈیفینیشن کہ ٹی وسٹ آف n از دا میکسم امنسٹ all tis such that the size of i is equal to این یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں نے لفظ استعمال کیا ان پٹ اور یہ بھی کہا کہ اس کا سائز این ہے یہاں پہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف ڈیٹا جو آپ کو مل رہا ہے جس پہ آپ نے یہ الگریدم چلانا ہے اس کا ایک سائز ہے بلکہ اس کی ایک خاص نیچر ہے اس کی کچھ خاصیت ہے اگر وہ کاروں والی مثال آپ سامنے رکھے تو میں فرض کریں آپ کو سو کاروں کا ڈیٹا آج دیتا ہوں کل میں آپ کو بالکل ڈفرنٹ سیٹ آف کارز دیتا ہوں جو کہ تعداد میں تو سو ہیں لیکن ان کی قیمتیں اور ان کی سپیڈز جو ہیں وہ اب مختلف ہیں تو یہ اس کا دوسرا انسٹنس ہو گیا پھر میں آپ کو تیسرے دن ایک اور سیٹ آف ویلیوز دیتا ہوں جس میں سائز پھر لیٹس سے وہی ہے اب میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سائز جو ہے وہ بھی چینج کر دیتا ہوں تو ایونچلی کیا ہوگا کہ سائز چینج کرنے اور نیچر آف ڈیٹا چینج کرنے کی بنا پہ جو اس ایلبردم کا ٹائم ہے وہ ویری کرے گا اور اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میتھمیٹکلی آپ کسی طرح ہر ان پٹ جس میں کہ اس کا سائز n بتایا گیا اور جو بھی اس کی ویلوز ہیں اس کو لے کے الگریدم کو چلائیں execute کریں اور جو ٹائم نکلے اس کو ریکارڈ کر لیں مائنڈ یو یہ اب وہ سی پی یو ٹائم نہیں یہ وہ ہینڈ ایکسیشن ٹائم جس میں وہ اسٹیٹمنٹ کاؤنٹنگ وہ ابھی ہم کریں گے لیکن وہ جو چار تین باتیں میں نے کہیں تھیں کہ نمبر آف ایکسیسز نمبر آف بولین کمپیرزن نمبر آف یا اسٹیپس جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ ٹائم ایسٹی کریں اور ان میں سے جو لارجسٹ ویلو ہے وہ اس کو نکالیں خیر میں اب ڈیفینےشن کے بارے میں ہی اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا مناسب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک مثال کی جانب چلیں لیکن مثال پہ جانے سے پہلے میں اب دوسری جو میری ٹرم ہے ایوریج کے اس ٹائم اس کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم, ہم نے یہ جو ایلگریڈم ابھی بھی بنایا ہے یہ 2D ڈی ان میں یہ دونوں چیزیں ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یا میں بی ان میں سے ایک کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو پہلے ایوریج کیس ٹائم کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجئے یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم مد نظر رکھیں گے رننگ ٹائم انالیس کے حساب سے تو ایوریج ٹائم کے لیے سلائڈ کے جانب آئیے ایوریج کیس ٹائم Is the average running time over all inputs of size n خیر اس فکرے سے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی میں نے وہی لفظ دوبارہ استعمال کر لیا کہ average کے ٹائم وہ ٹائم ہے جو کہ average ہے over all inputs of size n تو یہ average running time پھر میں نکالوں کیسے چلیے اس کے لیے اب اگلی سلائڈ دیکھیے یہاں پہ اب اس کی full فارمل ڈیفینیشن آئی لیکن جس بات کا لحاظ کہ n جو ہے وہ فی الحال فکسڈ رہے گا لیٹ pi denote the probability پراببلٹی seeing this دس ان پٹ دی ایوریج is ٹائم از sum of سم times رننگ weights ود ویٹس بینگ دا پروبلٹیز اور اب دیکھیے میں نے یہ ٹی ایوریج کی ایگزیکٹ میتھمیٹیکل ڈیفینیشن سامنے رکھی ہے کہ ٹی ایوریج فور اے گیون ویلو آف n, اب وہ میکس نہیں میں کر رہا اب دیکھیے میں سم لے رہا ہوں اور سم کس کی ہے پی آئی ملٹی بائی ٹی آئی یہ کپٹل آئی جو ہے یہ اب وہ ان پٹ انسٹنس ہے پی آئی اس کی پروبلٹی اور ٹی آئی اس کا رننگ ٹائم اور سائز آف آئی جو ہے وہ میں نے ان لکھ دیا یہ پروبلٹی والا معاملہ تھوڑا سا نیا لگتا ہے کہ اب تک ہم پروگرامنگ میں بھی پچھلے کورسز میں ان پٹ کی بات تو کرتے تھے کہ بھئی یہ ہماری ان پٹ ہے یا یہ ہمارا ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے پروگرام میں لے کے اس کے اوپر کچھ کرنا ہے لیکن میرا نہیں کی خیال کہ ہم نے کبھی پرابیبلٹی کی بات کی تھی کہ ان پٹ کی پرابیبلٹی کیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ میں نے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے اس کا سائز بھی ویری کر سکتا ہے اور نیچر آف ڈیٹا بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے یہ جو کاروں کی مثال تھی میں آپ کو آج کچھ کاروں کے بارے میں بتاتا ہوں کل میں کسی اور کار کے بارے میں بتاتا ہوں یا مختلف کاروں کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن اگر میں اس میں سے ایک خاص کار کو لوں تو کیا پروبلٹی ہے کہ میں اس کو آج کے ڈیٹا سیٹ میں ڈالوں گا یا کل کے ڈیٹا سیٹ میں ڈالوں گا یا آپ کوئی اور مثال لے لیں فرض کریں آپ وہ شارٹنگ والے مثال یا اگر آپ ڈیٹا سٹرکچر میں جو ہم نے پروجیکٹس کیے تھے اس میں سے کسی کی مثال لے لیں کچھ سارٹنگ کی پرابلم تھی اس میں ایک خاص نمبر ہے مے بی وہ ٹیلی فون لسٹ ہے جس میں ایک خاص شخص کا نام ہے کیا پرابلٹی ہے کہ یہ نام جو ہے یہ ڈیٹا سیٹ میں ہے یا نہیں ہے اور یہ کہ جب ڈیٹا سیٹ کا سائز جو ہے وہ فائیو ہے یا ٹین ہے تو تب وہ موجود ہے جب زیادہ ہے تو وہ نہیں ہے تو اصل میں یہ ایک تیسری ڈیمینشن اب آ کہ ان پٹ ڈیٹا جو ہے اس کا سائز اس کی نیچر اور ساتھ اس کی پرابیبلٹی بھی کہ ایک ڈیٹا آئٹم کا ڈیٹا سیٹ میں ان پٹ ڈیٹا میں ہونے کی پروبلٹی کیا ہے یہ آپ کو شاید خود تو نہ آپ ایسٹیمیٹ کر سکیں یہ تو آپ کو دوسرا ہی بتائے گا البتہ اگر آپ اس کے بارے میں ذرا سے زیادہ سوچیں تو یہ شاید آپ کی پہنچ سے باہر ہے کہ بھائی دیکھئے میں تو ایک الگ بنا رہا ہوں جس کو آپ نے این اور وہ ڈیٹا آئٹمس دینے ہیں اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرابیبلٹیز بھی ڈھونڈو کہ ایک کار جو ہے اس کا یا ہماری مثال جو ہے کاروں کی ایک خاص کار کا ڈیٹا سیٹ میں ہونا ہے یا نہیں ہے اس کی پرابیبلٹی نکالو ہم تو یہ نہیں کر سکتے یہ تو جو ان پٹ آپ کو دے رہا ہے وہی وہ آپ کو بتا سکتا ہے یا وہ پرابلم ڈسکرپشن جو شروع میں تھی اس کے اندر آپ کو یہ چیز طے کرنی پڑے گی ایوریج کیس ٹائم میں بلکہ ایکسپیکٹڈ کیس ٹائم جو ہوتے ہیں ان دونوں کے کیسز میں یہ پرابلٹیز والا معاملہ آ جاتا ہے اور میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے انالس ذرا مشکل بھی ہو جائیں گے کیونکہ ایک تو یہ پروبیبلٹیز نکالنا مشکل ہے یا آپ کو بھی دے تو تب کاروائی چلے گی اور دوسرا اس سے یہ ایکسپریشن جو ہیں یہ شاید تھوڑے سے کمپلیکس ہو جائیں خیر ہمیں گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں میتھمیٹیکل انالیس بے شک تھوڑے سے کمپلیکس ہو جائیں ہم یہ کر پائیں گے اسٹیج پہ اب آپ ذہن نشین کیجئے یہ دو کرائٹیریا ورس کے ٹائم اور ایوریج کے ٹائم ہاں میں نے وہ بیسٹ کیس ٹائم کی بھی بات کی تھی یہ بھی ہم گفتگو میں شامل کریں گے اور میرے خیال میں یہ دو ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسٹ کیس ٹائم پھر کیا ہے ایکسپیکٹڈ کیس ٹائم جو ہے وہ ہم اس کورس میں کیلکولیٹ نہیں کریں گے وہ کافی زیادہ مشکل کاروائی ہے میتھمیٹکلی اس میں پرابلٹیز بھی آ جاتی ہیں تو ہماری جو توجہ ہے وہ ان دو پہ رہے گی البتہ ان میں سے بھی ایک کو ہم ترجیح دیں گے اور وہ ترجیح میں اب اس کے بارے میں یہ اگلی سلائڈ پیش کرتا ہوں جس پہ میں نے یہ بات کہی ہے وی ول آلموسٹ آلویز ورک ود ورس کے ٹو کمپیوٹ اٹ از ڈیفکلٹ ٹو اسپیسیفائی پرابلم ڈسٹریبیوشن آن ان پٹس ورس کے ٹائم اپر رننگ ٹائم یہ باتیں ذرا دوہرا دیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ تر ورس کیس ٹائم نکالنے کی یا گفتگو میں شامل کریں گے ایلگردمس کے بارے میں یعنی کہ ان کے انالیس کے لحا, آ, واسطے سے ایوریج کے ٹائم از مور ڈفیکل ٹو کمپیوٹ اٹ از ٹو ان پٹس یہ جو مشکل ہے یہ نہیں کہ وہ فارمولا مشکل ہے بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان پٹ آپ کو مل رہی ہے اس میں یہ بتانا کہ ایک خاص ڈیٹا آئٹم موجود ہوگا یا نہ ہوگا اس کی پرابیبلٹی کیا ہے یہ ایک مشکل کام ہے اس لیے ایوریج کے اس ٹائم ٹھیک ہے ہم سامنے رکھیں گے کمپیوٹ بھی کریں گے لیکن اس کی خاطر ہمیں ذرا زیادہ انفارمیشن درکار ہوگی اور جہاں تک ورس کے ٹائم کا تعلق ہے یہ اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اپر لمٹ بن جائے گی آن دا رننگ ٹائم یہ لفظ بھی آپ ذہن نشین کیجئے یا اصطلاح اپر لمٹ اپر لمٹ کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک given انپٹ سائز لیں اور اس میں جو بھی انپوٹ انسٹنس ہیں یعنی کہ جو بھی ڈیٹا ہے اس کی جو مرضی ہو اب پروبلٹیز کی بات نہیں نہیں سمپلی کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے اس کا سائز یہ ہے اس کی نیچر یہ ہے اس کو لے کے ایلگر نکالیے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو مرضی ڈیٹا لے لیں ایز لانگ ایز اس کا سائز ان ہے تو سب سے زیادہ ٹائم یا ورس کے اگر آپ لفظی معنی اس طرح کہیں کہ برا ٹائم یعنی کہ سب سے زیادہ ٹائم درکار ہوگا وہ کیا ہے وہ یہ ہے یعنی کہ عموماً اگر یہ الگریدم چلے تو جو ٹائم اس کو درکار ہوگا وہ اس اپر لیمٹ سے کم ہوگا یعنی کہ یہ سب سے زیادہ پیسیمسٹک ایسٹیمیٹ ہے آپ کے الگردم کا کہ اس سے زیادہ یہ خراب نہیں ہو سکتا خرابی تو میرے خیال میں لفظ غلط ہے یعنی کہ اس سے زیادہ اس کی پرفارمنس بری نہیں ہوگی یہ اس کی اپر لیمٹ ہے اور چونکہ اپر لیمٹ آپ کے سامنے ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ الگریدم کیا آپ کے استعمال کے لیے مناسب ہے کہ نہیں دیکھیے یہاں پہ اب میں نے اب وہ بات شروع کر دی انالس ہم کر کے رہے ہیں آخرے کار ہم نے یہ الگریدمس ریل پروگرامز میں استعمال کرنے ہیں اور انی ایسٹیمیٹس کی بنا پہ اب ہم یہ فیصلے کرنے شروع کر دیں گے کہ آیا یہ الگریدم جو ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے آخر وہ اچھے اور برے کیا معیار کیا ہے معیار کے حساب سے اب یہ دو باتیں سامنے آ کہ ہم ورس کے اس ٹائم اور ایوریج کے ٹائم جو ہے الگریدمس کے بارے میں جانچیں گے ان کے بارے میں ہم کچھ کاروائی بھی کریں گے اور بلکہ اگر ہمیں کوئی ایلگردم بتائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے یہ پوچھیں گے کہ اس کی پرفارمنس یعنی کہ اس کا ورس کیس رننگ ٹائم یا اس کا ایوریج کیس رننگ ٹائم کیا ہے اب چونکہ کوئی شخص جو ہمارا الگریدم استعمال کرنا چاہتا ہے وہ یہ سوال پوچھے گا تو اس کا جواب جو ہے وہ اب ہم اپنے ہر الدم کے ساتھ لگائیں گے آئیے اب یہی جواب جو ہے یہ ہمارا جو ٹو ڈی ایلگردم ہم نے بروٹ فورس ایلگر بنایا تھا اس کے انالیس کر کے ہم اس کا worst case time جو ہے اس کو نکالتے ہیں اس کے خاطر یہ اگلی دو سلائڈ دیکھیے انالیس آف دا بروٹ فورس میکسم ایلگردم ان پائز از این وی count the number نمبر آف ٹائمس دیٹ اینی ایلمنٹ آف پی از تو ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی ہم یہ ورس کیس ٹائم نکالیں گے یا ایوریج کیس نکالیں گے تو یہ اینڈ جو ہے یہ ہم فی الحال فکس کر دیں گے یہ سائز آف انپٹ ہے اور ہم کیا کریں گے جہاں تک رننگ ٹائم کا تعلق ہے اس کی خاطر وی ول کاؤنٹ دا نمبر آف ٹائمس دیٹ اینی ایلمنٹ آف p از ایکسڈ یاد ہے وہ تین باتیں کہ یا تو آپ سٹیٹمنٹس کاؤنٹ کریں یا آپ ایکس کاؤنٹ کریں یا بولین ایکسپریشنز یا دوسرے ایکسپریشنز کاؤنٹ کریں ان میں سے کون سا مناسب ہے یہ اس ایلگریدم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ایلگریدم کے کیس میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وی ول کاؤنٹ نمبر آف ٹائمس ڈیٹ اینی ایلیمنٹ آف پی از ایکسڈ یہ پی جو ہے یہ اب ہماری وہ ان پٹ ارے ہے جس میں وہ 2D ڈی پوائنٹس ہیں اب یہ اگلی سکرین پہ دیکھیے اگلی سلائیڈ میں دیکھیے یہ وہی ایلگریدم جو ہمارا بروٹ فورس اور اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو وہ ایکسیکیوشن انسٹنس جو ہیں کہ کتنی دفعہ لوپ چلتے ہیں وہ میں نے دکھائے ہیں اور ساتھ میں نے ایکسسز دکھائے ہیں آپ اوپر سے آئیے پہلا فور لوپ جو ہے وہ ون سے لے کے این تک چلتا ہے یعنی کہ یہ این ٹائمس چل سکتا ہے اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو فی الحال چھوڑیں اور آپ اگل فور لو پہ آئے جو کہ ان ٹائمز بھی چل سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ بات کہ کیا یہ ہمیشہ ان ٹائمز چلے گا اس کے بارے میں تو میں کہہ چکا بلکہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ تو نیچر آف ڈیٹا پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی آئی اور پی جے کی ایکس اور وائی ویلیوز کیسی ہیں کیونکہ دیکھیے اس اندرونی اندر والے فار لوپ میں ایک بریک سٹیٹمنٹ ہے خیر اس کو چھوڑیں اب آپ یہ ذرا اف کو دیکھیے یہاں پہ پہلی دفعہ اس ایلگردم کے حساب سے ہم پی جو ارے ہے اس کے ایلیمنٹس کو ایکسس کر رہے ہیں اس میں کتنے ایکس ہیں ایک لحاظ سے لگتا ہے دو ہیں کہ بھائی پی آئی اور پی جے لیکن اصل میں پی آئی اور پی جے جو ہیں ان میں فردر دو فیلڈ ہیں ایکس اور وائی کیونکہ دیکھیے یہ پوائنٹس ہیں ٹو ڈی میں تو میمری ایکسیس کے حساب سے اب, اب یہ نہ سوچیں کہ پوائنٹ پی جو ہے وہ پوائنٹ کلاس کا ہے یا کیپسٹ ڈیٹا ٹائپ ہے ٹھیک ہے وہ ساری باتیں سی پلس پلس کی ویلڈ ہے لیکن اب آپ میمری کے حساب سے سوچیں کہ الٹیمیٹلی ایکس اور وائی ویلو جو پی کی پی آئی کی ہیں اور پی جے کی ہیں ان کو میں ایکسس کر رہا ہوں اور وہ کتنی ہے وہ چار ہیں اسٹیٹمنٹ میں میں پی کو چار دفعہ ایکسس کرتا ہوں اور وہ مجھے چاروں درکار ہیں تب جا کے یہ پوری اسٹیٹمنٹ بنتی ہے یعنی کہ اس کی کاروائی مکمل ہوتی ہے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی جس کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا اور اس کے بعد فائنلی یہ آؤٹ پٹ میں اب میں پی آئی کو دو دفعہ ایکسس کرتا ہوں اس کے ایکس اور اس کے وائی کوآڈنیٹ کے حساب سے اس سلائیڈ پہ دوبارہ نظر دوہرائیے اور یاد یہ چیزیں رکھیے کہ یہ جو دو لوپس ہیں یہ این ٹائمز چلتے ہیں اور جو جے لوپ ہے اس میں پی جو ہے وہ چار دفعہ ایکسس ہوتا ہے اور جو آئے والا لوپ ہے اس میں پی دو دفعہ ایکسس ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آخری اف اسٹیٹمنٹ ہے لائن نمبر سیون پہ اور اس کی جو آگے باڈی ہے دین ایٹ پہ یہ دیکھیے جو آؤٹر فور لوپ ہے اس کا حصہ ہے یہ دونوں سٹیٹمنٹس یا وہ اف سٹیٹمنٹ اس کا ایک حصہ ہے تو چار ایکسس جے لوپ میں اور دو ایکسز آئے لوپ میں اب میں اگلی سلائڈ پہ یہی باتیں ذرا دہرا دیتا ہوں دی آر لوپ رنس n ٹائمس ٹھیک ہے فور ایچ i اٹریشن دا این لوپ رنس n ٹائمس لیکن یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ n ٹائمس چلے پی از ایکسڈ فور ٹائمس ان دا اسٹیٹمنٹ یہ ہم کہہ چکے ہیں دی آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ ایکس از ٹو یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اب یہ ذرا آخری بات دا ورسٹ کیس ایوری پوائنٹ از میکسمل ہوں میں ان دا ورسٹ کیس ایوری یہ ایوری پوائنٹ کا میکسمل ہونے کا کیا مطلب ہے اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں تو فرض کریں سارے پوائنٹس جو ہیں ان کے ان کے ایسے ہیں کہ وہ کسی کو ایک پوائنٹ جو ہے وہ دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتا میں ایسا ڈیٹا بنا سکتا ہوں ہر پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمل بن جائے گا پرہیپس اس طرح کے ساروں کے وائی کوڈینے ایک ہی ہیں یا ساروں کے ایکس ہی ہیں تو اس کیس میں یہ سارے پوائنٹ جو ہے یہ میکسمل ہو گئے یہ ورس کیس ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھئے انپورٹ ڈیٹا پہ آپ کا کنٹرول نہیں تو اب ہم یہ جو ورس کیس انالس کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ ورس کیس آخر کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسا ڈیٹا ہے جس کی بنا پہ میرا ایلگردم جو ہے شاید وہ ورس کیس بہیویئر شو کرے اب اگر سارے پوائنٹس ہی میکسمل ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ اس لوپ یہ چھوٹے سے پروگرام کو ہاتھ سے چلائیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہر دفعہ یہ انر لوپ جو ہے اس میں وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بریک ہوگی یا وہ نہیں بریک ہوگی آپ اس سے باہر آئیں گے وہ پوائنٹ میکسیمل ہوگا پھر دوبارہ جائیں گے پھر سارے پوائنٹ کریں گے پھر وہ لکھ نکلے گا تو اس صورت میں اس ایلبردم کا ورسٹ بہیویئر جو ہے وہ سامنے آئے گا لیکن میں گفتگو اب صرف اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بھئی ایسے اس کا ورسٹ بہیویئر ہوگا اور ایسی صورتحال ہوگی ایسا ڈیٹا ہوگا یہ میتھمیٹیکل ڈسکرپشن تو ٹھیک ہے لیکن وہ فارمولا یا وہ ایکسپریشن نہیں آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ کاروائی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ مکمل کروں گا کہ اس ایلوڈم پہ ہم وہ جو ایکسس کاؤنٹنگ ہم کرنے لگے تھے اس کو لے کے ہم ایکچولی ورڈس کے ٹائم کا ایک ایکسپریشن نکالیں گے اور اس ایکسپریشن سے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ورس کیس ٹائم جو ہے وہ کیا ہے بلکہ دیکھیے ہم نے n کی بات بھی کی تھی کہ n جو ہے وہ بھی چینج ہوگا نمبر آف ڈیٹا آئٹمس چینج ہو سکتے ہیں اور جیسے جیسے n چینج ہوگا تو یہ وڈس کیس ٹائم جو ہے یہ کیسے چینج ہوگا اس کی خاطر یہ جو ایوریج کیس ٹائم یا رننگ ٹائم اینالیس کی خاطر آپ اپنی کتاب میں جو چیپٹر ہے اس کو ضرور دیکھیے اس میں ڈیفینیشنز بلکہ اس میں مثالیں بھی موجود ہیں ٹو ڈی میکسما کے انالیسز انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ